شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں استاذ محترم نے اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد عالمی نظام کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے اس سلسلے میں استاذ محترم اسلامی حکومتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں سب سے پہلے پیغمبری حکومت اس کے بعد خلافت راشدہ اور اس کے بعد آج خلافت اموی کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ اللہ اموی خلافت سن اکتالیس ہجری سے شروع ہو کر سن ایک سو بتیس ہجری تک جاری رہتی ہے یہ کل اکانوے سال بنتے ہیں اموی خلافت اکانوے سال تک قائم رہی آج کے درس میں ایک مختصر سی تمہید بیان کرنا ضروری ہے اس لیے کہ بعض حضرات نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردست تعان و تشنی اور تنقید کا نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں بہت سارے مسلمانوں کو ہم نے ایسا پایا ہے کہ وہ سیدنا امیر معاویہ اللہ تعالی عنہ سے نعوذ باللہ نفرت اور عداوت رکھتے ہیں اس لیے آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر سی تمہید بیان کرتے ہیں اللہ جل جلالہ ہمیں حق بات کہنے سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے اور نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں چونکہ جمہوریت کے سلسلے میں ہمارے حق گو اور حق پرس علماء کرام اکثر بولتے رہتے ہیں اس لیے اکثر ذہنوں میں یہ بات اس طرح آ چکی ہے کہ اکثریت مطلق شریعت میں نادرست ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے وہ اکثریت شریعت میں قابل قبول نہیں ہے جس میں حق و باطل کا لحاظ نہ کیا جائے مثال کے طور پر آپ کی شرح ہے شورہ میں چالیس افراد ہیں تیس افراد کا ایک شخص پر اتفاق ہو جاتا ہے اور دس افراد کا دوسرے پر اتفاق ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تیس افراد کا جس شخص پر اتفاق ہوتا ہے اسی کو امیر بنایا جاتا ہے یا کسی ذمہ داری کے لیے مقرر کیا جاتا ہے یا مقرر کیا جاتا ہے یا معزول کیا جاتا ہے بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی لیکن وہ اکثریت جو کہ جمہوریت میں ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں حق و باطل کو دیکھا نہیں جاتا جیسے کہ ہمارے شیخ حضرت حفیظ و اپنی کتاب اسم القندیل یعنی سپیدہ سحر میں یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان کے ایک بہت مشہور جمہوری مولوی نے جب بے نظیر کو انتخابات میں اکثریت سے کامیابی ملی تو یہ کہا کہ اگرچہ شریعت میں امامت سہرا کے لیے بھی عورت کو آگے کرنا جائز نہیں ہے لیکن جب عوام کی اکثریت نے اس عورت کو لیڈر چن لیا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں گویا کہ ان کے ہاں اکثریت معیار ہے جمہوریت کے نظام میں اور جمہوریت کے متبعین اور پیروکاروں میں یہ اکثریت کو معیار سمجھتے ہیں جبکہ ہم حق کو معیار سمجھتے ہیں اگر ایک بات حق ہے اور اس حق بات کی بنیاد پر کچھ حضرات ایک طرف ہیں اور کچھ حضرات دوسری طرف ہیں تو ایسی اکثریت کو قبول کیا جاتا ہے شریعت میں اکثریت کو مطلق رد نہیں کیا گیا ہے بلکہ جمہوریت میں جو اکثریت ہے جس میں معیار خود اکثریت ہی ہے حق معیار نہیں ہے اس لیے جمہوریت میں جو اکثریت پائی جاتی ہے اس پر اسلام رد کرتا ہے اور اسے شریعت قبول نہیں کرتی لیکن اگر حق کی بنیاد پر اکثریت کسی ایک طرف ہے اور دوسری طرف اقلیت ہے تو اس اکثریت کا احترام کیا جائے گا اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ مسئلہ ہے قوم پرستی کا چونکہ علماء کرام اکثر قوم پرستی کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں اس لیے بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ بات اس طرح آ چکی ہے کہ قوم کی حمایت کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے پیغمبر علیم سے پوچھا گیا امین الاسبی رج القوم کیا اگر کوئی شخص اپنی قوم سے محبت کرے تو کیا یہ قوم پرستی ہے کیا یہ تعصب ہے تو پیغمبر علیہ صلی اللہۃسلام نے فرمایا لا کن الظلم اپنی قوم سے محبت کرنا اپنی قوم کو پسند کرنا یہ تعصب نہیں ہے ہاں اگر ظلم میں بھی اپنی قوم کا کوئی ساتھ دے یہ تعصب ہے یہ قوم پرستی ہے اس قوم پرستی اور اس تعصب سے منع کیا گیا ہے لیکن اگر آپ شادی کے معاملے میں مثال کے طور پر اپنی قوم سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور دوسری قوم کی طرف آپ کا میلان نہیں ہے تو اسے تعصب حرکز نہیں کہا جائے گا ان دونوں مثالوں کے بعد ہم آج کے سبق کی طرف آتے ہیں بعض حضرات نے ملوکیت کو مطلق اس انداز میں مضموم کر کے پیش کیا ہے کہ لوگ آج بادشاہت کو بالکل ہی شریعت میں مردود اور شریعت میں مضموم قرار دے رہے ہیں حالانکہ یہ بات غلط ہے بادشاہت کا اسلام میں تصور موجود ہے ہماری شریعت سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں بھی بادشاہت کا نظام موجود تھا اور بادشاہت کا تصور موجود تھا حضرت سلیمان علیہ السلاۃ وسلام اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہوئے طلب کرتے ہیں رب ملک من اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کیجئے کہ میرے بعد کسی اور کے لیے وہ مناسب نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پر بادشاہت عطا کی جو ان کے بعد کسی اور کو نہیں عطا کی گئی اسی طرح بہت سارے بادشاہ ہوئے ہیں جو کہ خلیفہ نہیں تھے اور انہوں نے بہت بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں اور عظیم کارنامے انجام دیے ہیں اس لیے ان کی بادشاہتوں کو غلط کہنا یہ درست نہیں ہے گویا کہ ملوکیت کو مطلقاً رد کرنا اور بادشاہت کو مطلقاً مضموم قرار دینا یہ غلط ہے ہاں وہ بادشاہت غلط ہے جس میں ظلم ہو وہ بادشاہت غلط ہے جس میں کیسر اور کسرا کا نظام ہو یعنی خاندانی اور نسلی بنیادوں پر اس اہم ذمہ داری کو اپنی اولاد کی طرف منتقل کیا جائے تو یقیناً اس نظام کو غلط کہا جائے گا اور اس ملوکیت کو غلط کہا جائے گا اب ہم آتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے یقیناً پیغمبروں کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا درجہ ہے پیغمبروں کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ افضل اعلی اور بالا ہیں ہر قسم کے تابعی سے ہر قسم کے طب طابئین سے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ افضل ہیں۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیسرو کسرہ جیسی ملوکیت اور بادشاہت کا الزام لگا کر ان کو حدف تنقید بنانا اور ان پر تان و تشنی کی بوچھاڑ کرنا یہ انتہائی غلط ہے انتہائی درجے کی حماقت اور نادانی ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے غلط نظریات اور غلط عقیدے سے بچا کر رکھے میرے بھائیو حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ جو کہ ہمارے استاذ مفتی نظام الدین شامز شہید رحمہ اللہ اور بہت بڑے بڑے اکابرین کے استاذوں میں سے ہیں ان کی کتاب اختلاف امت اور سرات مستقیم یقیناً قابل مطالعہ ہے ان کی دو کتابیں ہیں ایک شیعہ اور سرات مستقیم کے نام سے ہے واللہ عالم نام میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اور دوسری کتاب ہے اختلاف امت اور سراط مستقیم اختلاف امت اور سرات مستقیم میں انہوں نے ایسے لوگوں پر بہت اچھی طرح نتلے انداز میں رد کیا ہے علمی جائزہ لیا ہے جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف تنقید بناتے ہیں اور انہوں نے ایک بہت اچھی مثال اس میں بیان کی ہے ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی بھنگی بڑے بازار میں بیٹھ جائے اور لگے بادشاہ اور بزراء اور عمرہ کے خلاف فیصلے سنانے گویا کہ ایسے لوگ جو کہ آج چودوی صدی اور پندرہویں صدی ہجری میں آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں تحقیقات اور آپریشن کرنے لگے نعوذ باللہ غلط انداز میں ان کے خلاف تحقیقات کرنے لگے تو اس کی مثال بھنگی کی مثال ہے اللہ جل ہمیں اپنے اسلاف کے بارے میں بدگمانی سے بچائے امیر رضی اللہ تعالی انتہائی عظیم انسان تھے رہی بات کے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت سونپی تھی اس سلسلے میں علماء کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں ایک سادہ سی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے بارے میں اچھا گمان تھا جیسے کہ آپ حضرات اکثر دیکھتے ہیں کہ اکثر والد حضرات جو ہوتے ہیں والدین کہلیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھتے ہیں اور خصوصی طور پر اگر کوئی رعب و حیبت والا اور شان و شوکت اور دبدبے والا انسان ہو تو ظاہر سی بات ہے ان کو ان کی اولاد کے بارے میں حقائق سے زیادہ آگاہ نہیں کیا جاتا ایسی مثالیں ہم بعض اداروں کے محتممین اور ان کے صاحبزادوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ جل جلال پرداداری کا معاملہ فرمائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے یزید کے معاملے میں اچھا گمان رکھا کرتے تھے اس لیے انہوں نے خلافت جیسی عظیم ذمہ داری اپنے بیٹے یزید کے حوالے کی گویا کہ انہوں نے خوشگمانی کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو یہ ذمہ داری حوالے کی اور بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو یزید کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ ایک غافل اور مغفل قسم کے انسان ہے خلافت کے لائق نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ اشتہاد کیا کہ ہو سکتا ہے کہ خلافت کی ذمہ داری تفویض کیے جانے کے بعد حوالے کیے جانے کے بعد اس شخص کے اندر ہوشیاری اور بیداری آ جائے چنانچہ اسی اچھے گمان کی بنیاد پر انہوں نے یہ عظیم ذمہ داری اپنے بیٹے کے حوالے کی بہرحال حال جیسے بھی ہو یہ ان کی طرف سے ایک اجتہادی مسئلہ تھا اور اجتہادی مسئلے میں جیسے کہ حدیث میں صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ اگر حاکم اشت کرے تو اسے دو اجر ملتے ہیں اور اگر اشتہاد میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی اور ان کے خلاف زبان درازی سے دور رہنا چاہیے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے رہی بات ان کے بیٹے کی یزید کی کہ اپنے معاملات ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے معاملات ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں اس میں ان کا کافی بڑا حصہ موجود ہے اس لیے میرے بھائیوں اس درس کے اخیر میں ہم دوبارہ تمام ساتھیوں سے تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں مشاجرات وغیرہ پیش آئے ہیں اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اشتہادی باتیں ہیں اور اگر مشتعید سے اشتہاد میں غلطی ہو جاتی ہے تو ایک اجر تو یقیناً ان کو ملتا ہی ہے اس لیے ہمیں اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط اور انتہائی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے اور اپنی زبان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور سلف صالحین کے بارے میں استعمال کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کے اعمال اقوال افعال اور احوال کی حفاظت فرما کر اپنے دربار میں قبول فرمائے ان شاء اللہ اگلے سبق میں ہم اموی خلافت کی مختصر تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کریں گے وصلی اللہ تعالی اعلی خیر خلق ہی محمد و علی علیہ و صحبی الا سبحانک اللّہ واتوب وطب علیک والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ